جس میں سب, سب سے السلام علیکم مجھ سے پوچھنی تھی کہ ہماری امرت نمبودیہ وسلم سے پہلے کی جو امتیں تھیں جو نبی تھے ان کی جو شریعتیں تھیں اس پہ جو لوگ سولے رہے جو لوگ قائم رہے صحیح کیا انہیں مسلمان کہا جائے گا کیا ان کا مذہب اسلام ہی تھا تو اس حوالے سے ان عمر کے وہ لوگ جو کہ ان کی بتائی ہوئی شریعت پر قائم رہے مرتے تک اور انہی کے مطابق زندگی بسر کرتے رہے اپنی موت سے پہلے تو کیا انہیں ہم مسلمان ہی کہیں گے یا ان کے لیے کچھ اور استعمال ہوا ہے پلیز کہیے گا خالد بن ولید بھائی ماشاء اللہ آپ کا نام اتنا پیارا ہے اور آج کل کے دور میں تو اور بھی ماشاء اللہ پیارا لگ رہا ہے اللہ کرے پیارے محبوب کے اللہ ہمیں ایک حداں خالدین ولید اور تعالیٰ جیسا مجاہد کو عطا کرے جو ہماری مسلمانوں کے دوبارہ تو میرے بھائی جتنے بھی امبیا اکرامات و سلام تشریف لائے ہیں سب ایک ہی لے کر آئے ہیں اور اس دین کا نام ہے اسلام اسلام اللہ کے نیچے ایک ہی دین ہے جس کا نام اسلام ہے آدم سے لے کر مکہ قیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر نبی جو تشہیر آیا وہ اسلام ہی کی تبلیغ کرنے کے لیے آیا اللہ توحید اور وقت کے نبی کی رسالت اور ان کے عوامر و نواہی کا حکم بس یہ انہوں نے کیا یہی دین اسلام ہے اور یہی ہر نبی دین جو ہے وہ لے کر آیا ہے تو لہٰذا ان کو مسلمان کہنا بالکل صحیح ہے جی یارو انڈر اسکور